سورت الفقان کی آیت نمبر پینتیس ولاقد آتی موسل کتاب و جالنا مارو اخا ہارون <وَزِيرًا> اور ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا یعنی ان کا خلیفہ بنایا انہیں بھی نبوت عطا فرمائی فقول ندا قومین کرتی نا ان دونوں سے ہم نے فرمایا کہ آپ اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ناہم تد میرا فرمایا ان کافروں نے جب انکار کیا تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا وہ قوم نو کا زبر اور قوم نو نے جب رسولوں کو جھٹلایا کیونکہ ایک نبی کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے قوم نو نے تو نور علیہ السلام کا انکار کیا مگر ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے اس لیے فرمایا کر تمام رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اغرقناہم نہ ہوں ہم نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا وجعلناہم للناس ہوں سی آیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا وہ آتدنال ولیمین عزابن علیما اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وہ آد و سمود و اصحاب رسی قوم آد قوم سمود اور کنویں والے سب ہلاک کر دیے گئے قوم عاد حضرت حد علیہ السلام کی قوم قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور کنویں والے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ مدین کی جو آبادی ہے چاروں طرف آبادی اور بیچ میں بہت بڑی کھائی تھی تو جو کھائی کے ارد گرد تھے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے ان پر یہ عذاب نازل کیا جو کھائی کے قریب انہوں نے آبادی بنائی تھی وہ زمین کا حصہ کھائی میں گر گیا اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ قرونم بے نزالی کا اور ان کے درمیان اور بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی جو قوم آت قوم سمود اور قوم شعیب سے پہلے تھیں یا ان کے بات تھی ان کے درمیان تھی اور بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا گیا آج بھی ان کی تباہی کے خندرات موجود ہیں وکلا کل دورنا لہول ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی انہیں سمجھایا لیکن وہ لوگ نہ سمجھے وہ کلن تب برنا اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر کے مٹا دیا وَلَقَدْ عَلَى الْقَرْيَةِ ام تیرت مترس <السَّوْء> بے شک یہ کفارے مکہ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس پر بہت بری بارش کی گئی پتھروں کی بارش برسائی گئی کفار مکہ جب شام کے سفر پر جاتے تجارت کے لیے تو راستے میں ایک بستی آتی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہاں پر قوم لوت تھی جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے تو ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو عبرت نہ ہوئی افلم یقین یا کیا وہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں عبرت نہیں پکڑتے بلکانو بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یار جور یہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ قوم لوت تباہ ہو گئی انہیں عبرت کیوں نہیں آتی عبرت انہیں اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مر گئے ہم بھی مر جائیں گے پھر دوبارہ تھوڑی اٹھنا ہے مرنے کے بعد کوئی عذاب کے قائل ہی نہیں ہے اس لیے انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی آج بھی جو گنا کر رہا ہے اگر مومن ہے مسلمان ہے آخرت پر یقین بھی ہے مگر گناہ اسی صورت میں وہ کر سکتا ہے جب تصور آخرت کمزور پڑ جائے اگر آخرت کا خوف ہو تو انسان گنا نہیں کر سکتا ادا رو کا اللہ اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں احاد اللہ رسولا کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا نوزالے وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں مزاق انداز میں وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ان کا دا ان علی نا قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر دیتے لا ان صبر نہ علیحا اگر ہم اپنے بتوں پر صبر نہ کرتے اور برداشت نہ کرتے اور ثابت قدم نہ رہتے معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہ بت بیکار ہیں مگر اس کے باوجود یہ بت پرستی کرتے رہے ضد کی وجہ سے خود یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم ان بتوں سے دور ہو جاتے وہ سعف یا اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے ہی یا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے من ادل سبیلا سب سے زیادہ گمراہ کون ہے یہ کافر جان لیں گے من اتخذ الہہو ہوا ارایتا ایشا فرمائے کیا تم نے دیکھا من اتخذ الہہو ہوا ہوا کے معنی نفس کی خواہش کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا نفس کو خدا بنانے کے کی کیا مانا ہے نفس کی پیروی کرنا اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلنا بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات اور خواہش کو فوقیت دینا نفس کو خدا بنانا ہے مشرقین بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے حقیقت میں وہ اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں وہ ایک بت کو تراشتے اور ان کا جی چاہتا تو ایک شکل بناتے اب بت کی پوجا شروع کرتے باز بت کی پوجا کر رہے ہیں اسے خدا سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ان کا دل چاہتا وہ اس کی پوجا کرتے رہے پھر ان کو لطف نہ آتا تو بسا ہوگا اس کو اٹھا کر پھینک دیتے دوسرا بت بنا لیتے یہاں تک کہ اگر ایک پتھر انہیں ملتا اور یہ کوئی بہت تراشتے پھر اس کی پوجا کرتے رہتے اور چند دنوں کے بعد کوئی زیادہ اچھا پتھر مل جاتا اور اس پر نقشہ بناتے کوئی زیادہ اچھا نقشہ بن جاتا تو پہلے بدھ کو چھوڑ دیتے دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے تو حقیقت میں یہ اپنے نفس کے پوجاری ہیں اف انتقال بنے گے ان کی مناد یہ ہے کہ آپ رنج نہ کریں آپ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہے اکثر یس مونا او یا کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کافروں میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں نہ تو یہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھ رکھتے ہیں کان تو ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ان کل انعام یہ کافر تو جانوروں کی طرح ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فوقان حمید میں یہ باتیں موجود ہیں جب قرآن کا درس ہوگا تو یہودیوں کی مذمت بھی ہوگی عیسائیوں کی مذمت بھی ہوگی بت پرستوں یعنی مشرکوں ہندوؤں کی مذمت بھی ہوگی اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں کافروں کو جانور قرار دیا گیا تو اب بعض لوگ زیادہ ہی ماڈرن بننے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے تو بتائیے جب قرآن نے مذمت کی ہے تو ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے قرآن نے فرمایا جو حق پر نہیں چلتا جو گناگار ہے گمراہ ہے، کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے ان ہم اللہ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بل ادل سبیلا بلکہ جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں جانور کو اپنے نفے اور نقصان کی سمجھ تو ہوتی ہے یہ تو خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں پڑھے اللہ سید نہ مولانا محمد آلال سی مولانا محمد نم شمدیم